باب نمبر پچپن صحبت و اخوت کے آداب شیخ ابو حفظ رحمت اللہ علیہ سے جب فقرا اور درویشوں کے آداب صحبت کے بارے میں دریافت کیا گیا تو انہوں نے فرمایا آداب صحبت یہ ہیں حفز هرمات المشايخ وهسن العشرة مع الإخوان والنسيحة الأصاعز وترك صحبة من ليس في طبقتهم وملازمة الإيثار ومحانبة الأذخار والمعابنة في أمر الدين والدنيا پہلا مشائخ کی حرمت و عزت کا تحفظ دوسرا روحانی بھائیوں کے ساتھ حسن معاشرت تیسرا اپنے سے چھوٹوں کی نصیحت چوتھا ان لوگوں کی صحبت میں نہ رہنا جو فقرا کے طبقے سے نہیں ہیں پانچواں ایثار کو اختیار کرنا چھٹا ذخیرہ اندوزی سے گریز کرنا ساتواں امور دینی اور دنیاوی میں دوسروں سے تعاون کرنا فقرا کے آدابِ صحبت میں مذکورہ بالا آداب کے علاوہ یہ بھی داخل ہے کہ ہم اپنے ہم مشرب بھائیوں کی لغزشوں سے درگزر کی جائے اور ان باتوں میں ان کو نصیحت کی جائے جن میں نصیحت کی ضرورت ہے اپنے ساتھی اور ہم صحبت کے ایب کی دوسروں سے پردہ پوشی کی جائے لیکن اپنے رفیق کو اس کے عیوب سے مطلع کیا جائے دوسروں کو ان کے عیوب پر آگاہ کرنا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا ارشاد ہے اللہ تعالیٰ اس شخص پر اپنا رحم فرمائے یعنی لطف و کرم سے نوازے جو مجھے میرے عیوب سے آگاہ کرے اس بات میں اس شخص کے لیے بڑی بھلائی ہے جو دوسروں کو اس عیوب سے آگاہ کرتا ہے شیخ جعفر بن برقان رحمۃ کہتے ہیں کہ مجھ سے شیخ میمون بن محران رحمۃ الیہ نے فرمایا میرے سامنے صرف وہ باتیں کہو جن کو میں ناپسند کرتا ہوں اس لیے کہ انسان اس وقت تک اپنے بھائی کا خیر کو خواہ اور ناصح نہیں بن سکتا جب تک ناصح اس کے روبرو وہ باتیں نہ کہیں جو اس کو ناپسند ہوں جو صداقت پسند ہے وہ ہمیشہ صادق القول انسان کو پسند کرتا ہے اور کاذب نصیحت کرنے والے کو کبھی پسند نہیں کرتا کہ وہ اس کو اس کے کس پر نصیحت کرے گا اللہ تعالیٰ عزوجل کا ارشاد ہے ولا کن لبون نا سہین اور تم کو پسند نہیں کرتے ہو یہ بات ملحوظ خاطر رہے کہ نصیحت وہ ہے جو پوشیدہ ہو آدابِ صوفیہ میں یہ بھی ہے کہ اپنے بھائیوں یعنی برادران طریقت کی خدمت میں مشغول رہے اور ان کی طرف سے جو تکالیف پہنچے ان کو برداشت کرے اسی سے فقر کے جو دروازے کھلتے ہیں ایک روایت ہے کہ شیخ عمر رضی اللہ عنہ نے اس پرنالے کو اکھاڑ دینے کا حکم دیا جو حضرت عباس رضی اللہ عنہ بن عبد المطلب کے گھر میں واقع تھا وہ صفح و مروہ کے راستے پر گرتا تھا حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے ان سے فرمایا کہ آپ اس چیز کو حک... اکھاڑنے کا حکم دے رہے ہیں جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دستے مبارک سے لگایا تھا یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا اچھا اگر ایسا ہے تو یہ آپ ہی کے ہاتھ سے اپنی اصل جگہ پر دوبارہ لگا دیا جائے گا اور عمر عنہ کے کندھوں کے علاوہ آپ کی اور کوئی سیڑھی نہیں ہوگی یعنی آپ میرے کندھوں پر چڑھ کر اس پر کو اس کی جگہ پر دوبارہ نصب کر دیجئے چنانچہ حضرت عباس رضی اللہ عنہ آپ کے کندھوں پر چڑھے اور اس پرنالے کو اس کی جگہ پر لگا دیا صوفیہ کے آداب میں سے یہ بھی ہے کہ وہ خود کو کسی چیز کا خصوصی طور پر مالک قرار نہیں دیتے شیخ ابراہیم بن شیبان کا ارشاد ہے کن صحب میں ال یعنی ہم اس شخص کی صحبت میں نہیں بیٹھتے بیٹھے جو یہ کہتا ہو کہ یہ میرا جوتا ہے یعنی کسی قسم کی کا, کا دعوی ملکیت کرتا ہو شیخ رضی الدین رحمۃ اللہ علیہ باثناد شیوخ شیخ ابن بن قلانسی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ قول نقل کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا کہ ایک بار میں شہر بسرا میں چند درویشوں کی خدمت میں پہنچا انہوں نے میری بڑی آ بھگت کی اور تعظیم و تکریم کی ایک دن میرے منہ سے نکل گیا کہ میرا تہبند کہاں ہے بس اسی وقت سے میں ان کی نظروں سے گر گیا یعنی میری تعظیم و تقریم انہوں نے ختم کر دی شیخ ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ علیہ کا دستور تھا کہ جب کوئی ان کی صحبت میں بیٹھتا تو وہ یہ تین شرطیں رکھتے اول یہ کہ درویشوں کی خدمت کرنا دوم اذان دینا سوم دنیا کی جو چیزیں یعنی فتوحات سے ان کو حاصل ہوں ان کو اس طرح خرچ کرنا جیسے وہ صرف کرتے ہیں حاضر خدمت ہونے والوں میں سے ایک شخص نے کہا کہ تیسری شرط پر مجھ سے عمل نہیں ہو سکتا شیخ رحمتہ اللہ علیہ نے فرمایا کہ تمہارا یہ سچ مجھے بہت پسند آیا شیخ ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ علیہ باغوں کی رکھوالی کیا کرتے تھے اور کھیتوں میں کام کرتے تھے یعنی کھیت کا، کاٹا کرتے تھے اور یہاں سے جو کچھ مزدوری ملتی تھی اسے اپنے رفیقوں اور ساتھیوں پر خرچ کر دیا کرتے تھے اسلاف کرام کے اخلاق اور آداب اگر کسی کو کوئی ضرورت پیش آ جاتی اور وہ اپنے کسی رفیق اور ساتھی کی کسی چیز کا ضرورت مند ہوتا تو وہ اس کو بلاتا خی... اس کو بلا تاخیر استعمال کر لیتا تھا یعنی بغیر مشورت کے چیز برت لیتے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وہ امرحم شورہ بین ان کے کام باہمی مشورت سے ہوتے ہیں پارا نمبر پچیس سورہ شورا یعنی وہ تمام چیزوں میں اشتراک کرتے ہیں اور ہر چیز میں ایک دوسرے کے شریک ہیں قصور کا ذمہ دار اپنے نفس کو ٹھہرانا آداب فقرہ میں سے یہ بھی ہے کہ جب وہ کسی ایک ساتھی سے بار خاطر محسوس کرتے ہیں تو اس وقت وہ ساتھی کے بجائے خود کو مورد الزام قرار دیتے ہیں اور رنجش اور بار کو دل سے دور کرنے کی قرار واقعی کوشش کرتے ہیں کیونکہ ایسی بات کا دل میں پیدا ہونا صحبت میں رکھنا اندازی کا باعث ہوتا ہے شیخ ابو بکر القطانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ایک شخص میرے پاس بیٹھنے لگا لیکن اس کی میرے لیے بارے خاطر تھی میں نے ایک دن جو کچھ اس وقت میرے پاس موجود تھا اس کو پیش کیا تاکہ وہ گرانی میرے دل سے دور ہو جائے لیکن اس عمل کے باوجود وہ گرانی باقی رہی چنانچہ میں نے اسے تنہائی میں ایک دن کہا کہ تم اپنا پاؤں میرے چہرے پر رکھ دو اس نے ایسا کرنے سے انکار کیا تو میں نے کہا تو میں نے اس سے کہا کہ تم کو ایسا کرنا پڑے گا مجبوراً اس نے میرے چہرے کو پامال کیا اور اسی دم میرے دل سے اس کی طرف سے وہ گرانی جاتی رہی شیخ رقی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس واقعے کی محض تصدیق کے لیے میں نے شام سے حجاز کا سفر کیا آداب صوفیہ میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اہل حق جس شخص کی فضیلت اور بلند مرتبے سے واقف ہوتے ہیں اس کی تقدیم اور تقریم کرتے ہیں اپنی مجلس میں اس کے لیے جگہ کشادہ کرتے ہیں یعنی کشادہ جگہ پر ان کو احترام سے بٹھاتے ہیں روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک تنگ چبوترے پر تشریف فرما تھے اسی اسنا میں شرکائے بدر میں سے کچھ حضرات آئے چبوترے پر ان حضرات کے بٹھانے کے لیے جگہ نہیں تھی چنانچہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان حضرات کو جو غزوہ بدر میں شریک نہیں تھے چبوترے سے اٹھا دیا اور ان حضرات کے لیے جگہ پیدا کر لی اور ان حضرات کو ان کی جگہ پر بٹھا دیا مگر ان لوگوں کو جو اٹھا دیے گئے یہ امر شاک گزرا بس اللہ تعالی نے حکم نازل فرمایا وَإذا شزو فن شزو جب تم سے کہا جائے کہ کھڑے ہو جاؤ تو تم اٹھ جاؤ ایک بار علی بن بندار رحمت اللہ علیہ صوفی شیخ ابو عبداللہ بن خفیف رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آئے اور یہ دونوں حضرات کہیں جانے کے لیے تیار ہوئے تو شیخ علی بن بندار سے شیخ ابو عبداللہ نے فرمایا کہ بسم اللہ قدم بڑھائیے انہوں نے کہا کہ یہ تقدم کس کے لیے ہے انہوں نے کہا کہ اس لیے کہ تم نے شیخ جنید سے ملاقات کی ہے اب مجھے یہ شرف حاصل نہیں ہوا ہے صوفیہ کرام اس شخص کی صحبت کو ترک کر دیتے تھے جو دنیا کے بیکار کاموں میں مشغول رہتا ہو جیسا کہ اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا ہے من ولم امن طلّہ حیات دنیا تم اسے سے دانی کرو جس نے ہمارے ذکر سے اعراض کیا جس کا مقصد صرف دنیاوی زندگی ہے حضرات صوفیہ کے آداب میں سے یہ بھی ہے کہ وہ اپنے بھائیوں کے ساتھ تو انصاف کرتے تھے لیکن خود اپنی ذات کے لئے کبھی طالب انصاف نہیں ہوتے تھے شیخ ابو اثمان الحیری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حق کے صحبت یہ ہے کہ تم اپنے مال سے اپنے بھائی پر خرچ کرو اور اس کے مال سے کچھ توقع نہ رکھو اس اس کے ساتھ ہی اس کے ساتھ تو انصاف کرو لیکن اس سے اپنے لیے طالب انصاف نہ ہو اور نہ کرو اس کے پاس جو کچھ تمہارے پاس آئے اس کو اس کے پاس سے جو کچھ تمہارے پاس آئے اس کو بہت سمجھو اور تم اس کے ساتھ جو سلوک کرو اس کو بہت کم اور حقیر سمجھو پر روب نہیں جمانا چاہیے اداب صوفیہ میں سے یہ بھی ہے کہ باہمی صحبت میں وہ نرمی کے پہلو کو اختیار کرتے ہیں سولت و شان یعنی اظہار نفس کے پہلو کو ترک کر دیتے ہیں شیخ علی رودباری رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اپنے سے بزرگ پر روب جمانا ننگ اور بے شرمی ہے اپنے برابر والے کے ساتھ یہ طرز عمل سوئے ادب میں داخل ہے اور اپنے سے کم تر کے ساتھ ایسا کرنا اجز کا اظہار ہے حضرات صوفیہ کے آداب میں سے یہ بھی ہے کہ یہ حضرات اپنی گفتگو میں لو کا نہ لم یقن کذا و لی تدا و آسا ان اکن یعنی اگر ایسا ہوتا تو ایسا نہیں ہوتا کاش کہ ایسا ہوتا یا غالباً ایسا ہو جائے قسم کے جملے استعمال نہیں کرتے تھے کیونکہ اس قسم کے الفاظ بزرگوں کے خیال میں قابل اعتراض سمجھے گئے ہیں یعنی یہ تمام کلمات یا اجزاء کلام وہ ہیں جو تمنا اور آرزو کے لیے استعمال ہوتے ہیں آداب صحبت میں یہ عمر بھی داخل ہے کہ وہ جدائی کی مفارقت سے بچتے ہیں اور ملازمت و ہم نشینی اور ہم صحبت رہنے کے حریث رہتے ہیں کہتے ہیں کہ ایک شخص ایک بزرگ کی صحبت میں رہتا تھا کہ کچھ عرصے بعد اس نے جدا ہونے کا ارادہ کیا اور ان بزرگ سے اجازت یعنی رخصت طلب کی تو انہوں نے کہا کہ شرط پر اجازت ہے کہ تم آئندہ اس شخص کی صحبت اختیار کرنا جو ہم سے بلند مرتبہ ہو بلکہ اس کے ساتھ بھی نہ رہو کیونکہ تم سب سے پہلے تو ہماری صحبت میں رہے ہو یعنی پس اس کے ساتھ تمہاری صحبت پہلی صحبت نہ ہوگی یہ سن کر اس شخص نے کہا کہ اب میں نے مفارکت کا ارادہ بدل دیا یعنی اب میرے دل میں یہ سے یہ مفارقت کی نیت زائل ہو گئی آداب صوفیہ میں یہ بھی ہے کہ اپنے چھوٹوں پر مہربانی کریں چنانچہ منقول ہے کہ شیخ ابراہیم بن ادھم کھیتوں میں کام کرتے تھے یعنی کھیت گوڑتے اور کاٹتے تھے اور جو کچھ مزدوری ملتی وہ اپنے رفقا میں ان کے کھانے پر خرچ کر دیتے تھے اور چونکہ یہ سب روزے دار ہوتے تھے اس لیے رات کو اکٹھا ہو کر کھاتے تھے بعض اوقات ایسا ہوتا تھا کہ حضرت ابراہیم ادم اپنے کام سے دیر میں واپس ہوتے تھے چنانچہ ایک رات ایسا ہی ہوا ان کے غیاب میں دوسرے ساتھیوں نے کہا کہ آؤ ان کے بغیر ہم لوگ تو کھانا کھا لیں ہمارے اس عمل سے وہ آئندہ دیر سے آنا چھوڑ دیں گے پس انہوں نے کھانا کھا لیا اور سو گئے ان کے سونے کے بعد شیخ ابراہیم بن ادم رحمت اللہ واپس لوٹ کر آئے تو ان سب کو سوتا ہوا پایا تو کہنے لگے بیچارے شاید ان کے پاس کچھ کھانے کو نہیں تھا پس انہوں نے تھوڑا سا آٹا گوندا اس اسنا میں وہ جاگ گئے تو انہوں نے دیکھا کہ حضرت ابراہیم ادم آگ پھونک رہے ہیں ان کی داڑھی راک سے اٹھی اٹھی ہے بیدار ہونے والے ساتھیوں نے کہا یہ کیا کر رہے ہیں انہوں نے کہا کہ مجھے یہ خیال ہوا کہ تم کو کھانے کے لیے کچھ نہیں مل سکا ہے اس لیے تم لوگ سو گئے ہو ان ساتھیوں نے آپس میں کہا کہ ذرا غور کرو ہم نے کیا, کیا, کیا اور کس بات پر عمل پیرا ہوئے اور انہوں نے کیا کی یعنی ہم نے ان سے کیا سلوک کیا اور ان کا ہمارے ساتھ کیا سلوک تھا یہ طریقہ بھی آداب صوفیہ سے تعلق رکھتا ہے کہ جب ان کو بلایا جاتا ہے تو وہ چونو چرا کہاں کیوں اور کس لیے کہہ کر سوال نہیں کرتے بعض علماء تو یہ فرماتے ہیں کہ جب کوئی اپنے ساتھی سے کہے کہ ہمارے ساتھ چلو اور ساتھی جواب میں کہے کہاں تو ایسے ساتھی کی محبت ترک کر دو اور ایک دوسرے کا قول ہے کہ اگر کوئی بھائی اپنے بھائی سے کہے کہ مجھے اپنے مال میں سے کچھ دے دو اور جواب میں کہے کتنا یا کتنی رقم تو سمجھ لو یہ اس نے اخوت کا حق ادا نہیں کیا ایک شاعر کہتا ہے لہ یس الون اقا ہب ہوں لبیتی المقال برہانہ مصیبت کے دم جب بلاتے ہیں ان کو نہیں پوچھتے وہ کہ کیا ہے مصیبت اخوت میں تکلف پسندیدہ نہیں ہے صوفیہ کرام رحمۃ اللہ علیہ اپنے روحانی بھائیوں کا تکلف پسند نہیں کرتے ہیں اس سلسلے میں شیخ ابو حفظ رحمت اللہ علیہ کا وہ واقعہ بیان کیا جاتا ہے جو عراق میں پیش آیا کہ حضرت جنید رحمۃ اللہ علیہ نے شیخ ابو حفظ کے رفقا اور مریدوں کو رنگا رنگ یعنی طرح طرح کے کھانے کھلائے تو شیخ ابو حافظ رحمۃ اللہ علیہ کو یہ تکلف ناگوار گزرا اور انہوں نے فرمایا کہ میرے رفقا کو مخنثوں کی طرح بنایا جا رہا ہے کہ ان کے سامنے الوان نعمت پیش کیے جا رہے ہیں ہمارے نزدیک جوامردی یہ ہے کہ تکلف کو ترک کر کے جو کچھ میسر ہو پیش کر دیا جائے کیونکہ تکلف کے باعث مہمان کو میزبان سے جدا ہونا پڑتا ہے اور اگر تکلف نہ ہو تو مہمان کے نزدیک مہمان کا رہنا نہ رہنا دونوں برابر ہیں توازن اور تملق حضرت صوفیہ رحم اللہ اپنے دوستوں اور ساتھیوں کو توازو اور خاطر مدارات تو کرتے ہیں لیکن وہ تملق اور مداہنت نہیں کرتے اکثر مدارات مداہنت سے مشابہ ہو جاتی ہے مگر دونوں میں فرق ہے اور فرق یہ ہے کہ اس کی بعض ناگوار باتوں کو بھی برداشت کر لیا جاتا ہے لیکن مداہنت میں یہ جذبہ مفقود ہوتا ہے اس کا مقصد صرف ظاہرداری اور جاہو منصب کا حصول ہوتا ہے یعنی اسی جذبے کے تحت تملک کیا جاتا ہے معرفت صحبت میں اعتدال کو ملحوظ رکھتے ہیں یعنی افراد و تفرید سے بچتے ہیں وہ لوگوں سے نہ تو بالکل کشیدہ روح اور کنارہ کش رہتے ہیں اور نہ بالکل بے تکلف ہو جاتے اور گھل مل جاتے ہیں حضرت امام شافی رحمتہ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ لوگوں سے کشیدہ رہنا ان کی دشمنی کا باعث بن جاتا ہے ان کے ساتھ بے تکلف ہونا برے اور ناپسندیدہ لوگوں کی آمد کا باعث بن جاتا جاتا ہے یعنی برے لوگ مجلس میں آنے لگتے ہیں اور ہم صحبت بن جاتے ہیں پرداداری او عیب پوشی حضرات صوفیہ کے آداب میں سے یہ بھی ہے کہ وہ اپنے ساتھیوں اور ہم جلیسوں کے عیوب کی پردہ پوشی کرتے ہیں منقول ہے کہ حضرت عیسیٰ اللہ علی نبینا علیہ السلام نے اپنے ہواریوں سے دریافت کیا کہ اگر تمہارا کوئی ساتھی سوتا ہو اور ہوا نے اس کے کپڑے کو کھول دیا یعنی اس کا سطر کھل جائے تو تم کیا کرتے ہو انہوں نے کہا کہ ہم اس کو چھپاتے اور ڈھک دیتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ایسا نہیں ہے بلکہ تم اس کے اس کا عیب ظاہر کر دیتے ہو ہواریوں نے کہا سبحان اللہ ایسا کب ہوتا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا وہ اس طرح کہ جب تم میں سے کوئی اپنے بھائی کے بارے میں اس کی کوئی نامناسب بات سنتا ہے تو اس کو خوب بڑھا چڑھا کر لوگوں میں پھیلاتا اور اس کی تشہیر کرتا ہے بھائیوں کے لیے استغفار صوفیا کرام کے آداب میں سے یہ بھی ہے کہ وہ اپنی روحانی بھائیوں کے لیے ان کی عدم موجودگی میں استغفار کرتے ہیں اور اس امر کی کوشش کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی مصیبتوں اور برائیوں کو دور فرما دے کہتے ہیں کہ وہ دو روحانی بھائی تھے ان میں سے ایک کسی نفسانی خواہش میں مبتلا ہوا تو اس نے اپنے دوسرے روحانی بھائی سے کہا کہ میں ایک نفسانی خواہش میں گرفتار ہو گیا ہوں تم اگر چاہو تو مجھ سے قطع تعلق کر سکتے ہو اس کے بھائی نے کہا کہ میں تم سے تمہارے اس گناہ کے باعث رشتہ صحبت منقطع نہیں کروں گا اس کے بعد اس شخص نے اللہ تعالیٰ سے عہد کیا کہ جب تک میرے روحانی بھائی کی نفسانی خواہش اللہ تعالیٰ دور نہیں کر دے گا وہ اس وقت تک نہ کچھ کھائے گا نہ پیے گا بس اس نے 40 روز اس حالت میں گزار دیے اس اسنا میں جب وہ اپنے بھائی سے اس کی نفسانی خواہش کے بارے میں دریافت کرتا کہ دفاع ہوئی یا نہیں تو جب دیتا کہ ابھی وہ خواہش باقی ہے آخر کار 40 روز کے بعد اس کو نفسانی خواہش سے چھٹکارا مل گیا اس کے بعد اس مخلص بھائی نے اپنا کھانا پینا شروع کیا روحانی بھائی اپنی خاطر مدارات کے لیے مجبور نہیں کرتے حضرات صوفیہ رحم اللہ کے آداب میں سے یہ بھی ہے کہ وہ اپنے ساتھی کو خاطر مدارات کا محتاج اور خوگر نہیں بناتے ہیں اور نہ ان کو عذر خواہی پر مجبور کرتے ہیں اور نہ وہ اپنے ساتھی سے ایسا تکلف کرتے ہیں جو اس کو ناگوار گزرے بلکہ وہ اپنے ساتھی کے ساتھ ایسی روش اختیار کرتے ہیں جیسا کہ ان کا ساتھی ہے البتہ وہ اپنے ساتھی کے مقصد کو اپنی مراد اور اپنے مقصد پر مقدم رکھتے ہیں حضرت علی کرم اللہ کا ارشاد ہے کہ تمہارا بدترین دوست وہ ہے جو تم کو خاطر و مدارات کا محتاج بنا دے یعنی تم اس کے خوگر ہو جاؤ یا تمہیں وہ معذرت پیش کرنے پر آمادہ کرے اور تم اس کے لیے تکلف سے کام لو حضرت جعفر اساد اقردی العن فرماتے ہیں کہ مجھے مجھ پر وہ دوست بہت بار ہے جو میرے لیے تکلف کرتا ہے اور میں اس سے بچنے کی کوشش کرتا ہوں اور میرے دل پر سب سے ہلکا وہ بھائی ہے جو میرے ساتھ اس طرح رہے گویا میں تنہا ہوں یعنی اس کی صحبت مجھے محسوس نہ ہو مختصر یہ کہ آداب صحبت اور حقوق کے اخوت بہت زیادہ ہیں اور سلسلے میں بے شمار حکایتیں ہیں جن کا یہاں بیان کرنا توالت کا باعث ہے ہم نے شیخ ابو طالب مکی کی کتاب قوت القلوب میں سلسلے کی بہت سی حکایات کا مطالعہ کیا ہے انہوں نے اپنی کتاب میں اس موضوع کے تحت تمام اچھی اور عمدہ باتیں پیش کر دی ہیں ان تمام مباحث کا حاصل یہ ہے کہ اگر کوئی شخص چاہتا ہے کہ وہ اپنے مولا کا بن جائے اور اس کے لیے وقف ہو جائے اور جو کچھ وہ چاہے اپنے رب اور مولا کے لیے چاہے اپنے نفس کے لیے نہ چاہے اور جب وہ کسی کی صحبت اختیار کرے تو یہ مصاحبت بھی اللہ کے لیے ہو اور جب وہ صحبت اختیار کرے تو اس سلسلے میں بھی وہ ایسے کام کرے کہ ان کے باعث اللہ تعالیٰ سے اس کی قربت میں اضافہ ہو کیونکہ جو آدمی اللہ تعالیٰ کے حقوق ادا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ایسا علم عطا فرماتا ہے جس کے ذریعے وہ اپنے نفس اس کے عیوب مکار میں اخلاق اور محاسن آداب کو جان لیتا ہے اور پھر وہ اپنی بصیرت اور فہم کے مطابق حقوق ادا کرتا ہے اور حقوق سے متعلق تمام امور کو سمجھ لیتا ہے اور اس سے ایسا کوئی امر چھوٹنے نہیں پاتا جو اللہ حقوق اللہ کی طرف اس کے رجوع کرنے اس کو رجوع کرنے والا ہو سکتا ہے اور حقوق و لباد میں اس سے کوئی چیز ترک نہیں ہوتی اس سلسلے میں اگر سے کوئی کوتاہی سرزد ہو جائے تو سمجھ لینا چاہیے کہ ابھی تک نفس کی خباصت کا شائبہ باقی ہے اور وہ اچھی طرح پاک و صاف نہیں ہوا ہے ایسی صورت میں اگر وہ کسی کی صحبت بھی اختیار کرتا ہے تو اکثر افراد و تفرید کی بدولت وہ فرائض خداوندی اور حقوق العباد کی ادائیگی سے قاصر رہتا ہے اور غافل ہو جاتا ہے اس وقت نفس پر مواعظ اور آداب صوفیہ کی حکایات سننے کے بعد بھی اثر مرتب نہیں ہوتا اس وقت اس شخص کی مثال اس کنویں کی طرح ہوتی ہے کہ اس کے اندر اوپر سے بہت سا پانی گرا دیا جائے اور وہاں اور وہ نہ وہاں ٹھہر سکے اور نہ اس سے کسی کو فائدہ پہنچ سکے اگر اس شخص نے زہد و تقوی اختیار کیا ہے تو وہ ایسا کنواں بن جاتا ہے جس سے آب حیات ابل رہا ہے اور اب توفیق الہی سے اس کا نفس حقوق واجبی اور آداب ضروریہ کو ادا کر سکتا ہے